محاورہ مانا کہ اڑہ دکا تھا چھپاڑی کی معلوم نے چاہ گزار چاور سو گیا اڑکا کہتا شو من بن پتہ ہم یاتل یا. معلوم نے بھی چھپی بہن کی سوکھ دے دیں پڑھ دکاتے دا بیان تو ہم یاد ہیں فیرم جی نے کون بے نہ صاحب کہا اداوت نے خونا صافی جھگڑا جڑ گرد شروع کیا پون میں نہ رہی شہ ندی کی پگ اسرا فوہر سب چاپن بانے یا پوہر سب ہمارے خطا ادی خطا دے من کو تلا مدن اگر کچھ کس مان پو کدن ان داغے موجب کے ساتھ قاتل دا دا تا دا قتل حاس مکتوشی کے او او ساس مانیسان